ات ہوا تھا لیکن دو ممکنہ صورتیں چھوڑ کر یہ شکل جو اختیار کی گئی یہ کیوں تاکہ معین ہو جائے کہ مستقل بزات اتا مستقل بزات اتاتیں مطلق اتاتیں دائمی اتاتیں دو ہے اللہ کی اطاعت اس کے رسول کی اطاعت تیسری اطاعت مستقل بذات نہیں ہے مطلق نہیں ہے دائمی نہیں ہے بلکہ یہ مقید ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے دائرے کے اندر اندر ہے پھر معروف ہے پھر یہ کہ اس کا جو ہے نہ اطلاق ہے نہ دائمی ہے ان بدل سکتا ہے اس کے بعد کے اول کا کوئی اور حکم آ سکتا ہے وہ بھی اگر مباح ہے اس کا حکم بھی باندھا جائے گا اگر وہ مباح کے درجے سے خارج نہیں ہے لیکن دو اطاعتیں مطلق ہیں دائم ہیں مستقل ہے اپنی ذات میں مستقل ہے اس میں خاص طور پر میں اس لیے تکرار کر رہا ہوں کہ یہاں اہل قرآن یا منکرین سنت کا جو معاملہ ہے موقف اس کا رد ہو جائے پوری طرح جس طرح متاط اتاط جو ہے اللہ کی مطلق ہے دائم ہے مستقل ہے اسی طرح اطاعت رسول کی بھی مطلق ہے دائم ہے مستقل ہے اپنی جگہ پر مستقل دائم اور مطلق اطاط یہ اطاعت کے لفظ کو دوبارہ لا کر اس میں یہ بات جو ہے اللہ تعالی نے گویا کہ خود بخود واضح کر دی یازین امن آتی ہے اللہ وہ آتی ہوں رسول وول لمر بن کو امر میں صرف ایک شرط تم میں سے ہونا چاہیے نمبر دو اس کی اطاعت مطلق نہیں ہے اب اس کی وضاحت کی گئی فَإن فی ان تنازعات فرض کیجیے المر کہتا ہے یہ شہ جو ہے جائز ہے کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ناجائز ہے انول امر کہتا ہے یا کہتے ہیں یا جو بھی حکومت ہے وقت کی چاہے وہ ایک فرد ہے خلیفہ وقت ہے چاہے کسی اور نظام کے تحت وہ حکومت چل رہی ہے کوئی وہ پارلیمانی نظام ہے وہ بھی مباحات میں ہے اگرچہ جہاں تک جو نظام ہے خلافت کا وہ یقیناً جو صدارتی نظام ہے وہ اس سے قریب تر ہے لیکن ان چیزوں کو چھوڑ دیجئے مباح کو بھی ہے پارلیمانی نظام بھی مباح ہے وہ تو شرط ہی صرف ایک ہے جو میں پہلی نشست میں ارض کر چکا ہوں لا تو قدم میں نے ید و رسول ہے یہ شرط واحد ہے پوری ہو جائے تو ریاست جو ہے وہ جمہوری وہ اسلامی ریاست ہو گئی چاہے وہ پارلیمانی ہو صدارتی ہو جو بھی ہو اس میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا اس اعتبار سے چاہے جمع کا سیدھا ہو چاہے واحد کا فرد ہو ان المر ہو سکتا ہے اختلاف پیدا ہو جائے اس کی رائے میں ایک شاید جائز ہے جبکہ کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ ناجائز ہے یا جو بھی نظام ہے پارلیمنٹ ہے اس کی اکثریت کہہ رہی ہے کہ یہ چیز جائز ہے ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم یہ اجتہاد کریں قانون بنا دیں اور کوئی ایک ہی فرد فرد کیجیے کہ شہریوں میں سے ہے مسلمان جو کہتا ہے کہ نہیں ناجائز ہے تنازع تو ہو گیا جھگڑا ہو گیا اختلاف ہو گیا ف ان تم فی شعین فرود ہو رسول اگر جھگڑا ہو جائے تمہارے مابین اختلاف ہو جائے تو لوٹا اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف یعنی دلیل مطلق وہی ہوگی اللہ کا کوئی فرمان رسول کا کوئی فرمان اور کوئی تیسری دلیل مطلق نہیں ہے مستقل نہیں ہے دائن نہیں ہے یہاں وہ مسئلہ ہے جس پر گفتگو میں کر چکا ہوں یہ کون فیصلہ کرے گا آخر یہ بڑا ایک عملی معاملہ ہے اللہ بھی ہمارے سامنے حاضر موجود نہیں ہے نہ ہم اس سے گفتگو کر سکتے ہیں نہ ہی رسول اب موجود ہیں جب تک رسول موجود تھے صلی اللہ علیہ وسلم آخری فیصلہ ان کا ہو جاتا تھا وہ خود متا مطلق تھے وہ خود ہی معیار ہیں صحیح اور غلط کے مابین حد فاصل ہیں حق اور باطل کے مابین اس لیے وہ تو آخری حکم ان کا تھا آخری فیصلہ ان کا تھا لیکن اب کیا ہو یہ ہے وہ مسئلہ جس کے بارے میں میں نے ارض کیا تھا کہ یا تو آپشن یہ ہے کہ آپ پارلیمنٹ کو اس کا اختیار دے دیں تو پھر یہ ہے کہ لازم ہوگا کہ پارلیمنٹ کی رکنیت صرف اصحاب علم کے لیے وقف ہو جائے مخصوص ہو جائے جس سے روح اثر مجروح ہو جاتی ہے یا پھر یہ ہے کہ آپ کو بورڈ بنائیے بورڈ کا مسئلہ بھی یہ ہوگا کہ آیا اس کی بات بائنڈنگ ہوگی یا نہیں ہوگی یا آیا سفارشات ہیں محض اور تیسری بات پھر یہی ہے عمل کہ اب یہ عدلیہ کے حوالے کیا جائے دستور کی کسٹوڈین جو ہے وہ جڈیشری ہوتی ہے جو سپریئر کورٹس ہیں وہ طے کریں اگر وہ قرار دے دیں کہ یہ شہ کتاب و سنت کے حدود سے متجاوز ہو گئی ہے تو اسے کل عدم قرار دے سکے یہی ہے جو اسلامی ریاست کا قابل عمل جو اس وقت معاملہ ہے اس کو میں نے تفصیل سے آپ کے سامنے رکھ دیا اصل آیا مبارکہ جس پر ہم مطالعہ کر رہے ہیں غور کر رہے ہیں وہ سورہ حجرات کی آیت نمبر ایک ہے یا اب آگے چلیے اس آیت کا بقیہ حصہ و تخ اللہ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو دیکھیے یہ جو تقوی ہے یہ یہاں پر صرف اللہ کے لئے آیا ہے رسول کے لئے نہیں آیا یہ غور طلب باتیں ہیں ایک ایک حرف زیر ہر ہر لفظ غالب چیدام میں خانہ ہے ایک ایک لفظ جو آیا ہے گنجینا مانی کا تلس اس کو سمجھو جو لفظ کے غالب میرے اشار میں آوے جو لفظ آیا ہے ٹھیک آیا ہے صحیح آیا ہے ضروری ہے اور اس کے جو بھی نٹائی نکلتے ہیں وہ ہمیں سمجھنے چاہیے اور قبول کرنے چاہیے تقوی صرف اللہ سے بلکہ میں اس کے حوالے سے آج ایک بڑی بنیادی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں بعض حیثیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ اور اس کا رسول بریکٹیڈ ہیں ایک وحدت کی حیثیت کرتے ہیں وہ دونوں مل کر ایک انسٹیٹیوشن کی شکل اختیار کرتے ہیں اللہ کی اطاعت رسول کی لازم دونوں لازم جس کا کہ یہاں پر آگے اللہ تو قد دیں اللہ ہے رسول اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو اسی طرح محبت اللہ کی محبت رسول کی بریک اللہ کی محبت اللہ کے رسول کی محبت وبنا اخوان کم واج کم وشیرت کم وموہا و تجارتہا و مساکل و تردو اللہ و رسول ہی و جہادی فتر اللہ بے امر و اللہ اللہ دل کافاصی معلوم ہوا کہ اطاعت میں اللہ اور اس کا رسول ایک وحدت محبت میں اللہ اور اس کا رسول ایک وحدت بعد اور اعتبارات سے کتاب اور رسول ایک وحدت بنتے ہیں بینا ہونے کے اعتبار سے لم یقن الزین کفروا من منال کتاب بلمشرقین منفقین فقین حتہ تعتیہ رسول من اللہ متحرف کو تب القی القیمہ کتاب و سنت گویا کہ اس طریقے سے بینا ہونے کے اعتبار سے بھی اور قانون اسلامی کی بنیاد ہونے کے اعتبار سے بھی بریکٹن ہے آگے ذرا ایک اعتبار سے فرق ہے اللہ کے لیے عبادت ہے رسول کے لیے عبادت نہیں ہے عبادت صرف اللہ وہی ذات واحد عبادت کے لائف زبان اور دل کی شہادت کے لائف یہ لفظ جو ہے رسول کے ساتھ کہیں نہیں آئے گا سورہ حال عمران میں تو آیا ہے مبارکہ ہے بہت کہ کسی نبی رسول کے شایان شان نہیں ہے کہ اللہ تو اسے کتاب دے اور رسالت سے سرفراز کرے اور پھر وہ لوگوں سے کہے کون عبادل لی کہ میرے بندے بن جاؤ میری عبادت اختیار کرو بلاکین کونو ربانی ان کی تو تمام انبیاء اور رسول کی جو دعوت رہی ہے وہ تو یہی ہے ربانی بنو اللہ والے بنو اللہ کی اطاد کرو اللہ کی عبادت کرو اسی طریقے سے تقوی صرف اللہ کے لیے جہاں بھی کہیں لفظ تقوی آئے گا وہ اللہ کے لیے آئے گا البتہ ان دونوں کا جو متبادل ہے رسول کے لیے وہ لفظ اتباع ہے پیروی صرف رسول کی ہو سکتی اللہ کی نہیں ہو سکتی اللہ خالق ہے ورا الورا ہے سما ورا الورا اس کی قدرت مطلق اس کا علم مطلق وہ ہر احتیاج سے ماورا منزہ پاک لہذا پیروی اتباع یہ اللہ کا نہیں ہو سکتا اتباع رسول کا ہوگا گویا کہ یہ دو الفاظ جو ہیں ان میں ایک جو ہے ایک اختلاف کہہ لیجیے فرق واقع ہو گیا عبادت اللہ کی ہے تقوا اللہ کا ہے اتباع اللہ کے رسول کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کی عبادت نہیں اور اللہ کا اتباع نہیں یہ گویا کہ ایک دوسرے کے بالمقابل ہے وہاں عبادت اور یہاں اتباع تو فرمایا وطف اللہ یہاں ایک نقطہ نوٹ کیجئے کہ کسی بھی نظام کے لیے کسی بھی اجتماعیت کے لیے محض دستور اور قانون کافی نہیں روح ہے جو ہے اسلام کے نظام اجتماعی اسلامی ریاست کی وہ تخوا ہے متخ اللہ چنانچہ ایک عجیب ہے یہ میں نے آج ہی کاؤنٹنگ کی ہے اصل میں اس سے پہلے اگرچہ سینکڑوں تو خیر نہیں با محاورتن تو سینکڑوں مرتبہ بھی کہہ سکتا ہوں لیکن بیسوں مرتبہ تو درس میں نے اس سورہ مبارکہ کا بہرحال دیا ہے لیکن بعض چیزیں ہر موقع پر ذہن جو ہے منتقل ہوتا ہے نئی باتوں کی طرف میں نے آج کاؤنٹنگ کی ہے پانچ مرتبہ یا یو الزین آمنو کا سیگئی خطاب آیا ہے اس سورائے مبارکہ پانچ ہی مرتبہ تقوا کا حکم ہے اتنی مرتبہ تکرار ہے اتقو اتکو اتقو, اتقو تین مرتبہ تو سیگے امر میں آیا ہے دو مرتبہ ترغیب کا انداز ہے وہ بدل... اس کا انداز بدل گیا ہے اسلوب بدل گیا ہے پانچ مرتبہ تقوا کو امفیسائز کیا گیا ہے یہ ہدایات اپنی جگہ یہ قوانین اپنی جگہ یہ قواعد و ضوابط اپنی جگہ لیکن اگر روح تقوہ موجود نہیں ہے تو یہ تمام چیزیں صرف ایک قانونی ڈھانچے کے اعتبار سے وہ مفید نہیں ہو سکیں گی جو مطلوبہ نتائج ہیں ان سے پیدا نہیں ہو سکتے وطخ اللہ وط اللہ وتخ اللہ اللہ کا تقوہ اختیار کرو جب تک یہ روح باتنی معاشرے کے اندر موجود نہیں ہوگی محض احکام پر عمل پیرا ہونے سے محض قانون کی تنفیذ سے وہ تمام مطلوبہ نتائج کے جو آپ کو پسند ہے حاصل نہیں ہو اور اسی سے ایک اور منطقی نتیجہ میں من نکال رہا ہوں اسلامی ریاست قائم ہو جانے کے بعد بھی یہ سمجھ لیجئے کہ اس رائے عامہ کا بیدار رکھنا روح تقوا کو زندہ رکھنا اور لوگوں میں یہ جذبہ برقرار رکھنا کہ ہمیں کتاب و سنت پر چلنا ہے یہ ایک مستقل عمل ہے جس کی ضرورت رہے گی چنانچہ چاہے اسلامی ریاست قائم ہو چکی ہو محض کوئی محکمہ آپ قائم کر دیں امر بلمارو رہیل منکر کا اس سے کچھ نہیں ہوتا اس کا اگر حشر دیکھنا ہو سعودی عرب میں جا کر دیکھ لیجئے ہے تو بالمعروف بل معروف نہیں منکر محکمہ ہے پورا بڑی بڑی تنخواہوں کے ساتھ لوگ جو ہے ریکروٹ کیے گئے ہیں لیکن بالکل غیر مؤثر حکومت حکومت ہے یہ تو جب تک کہ رائے عامہ موجود نہ ہو عوام میں روح موجود نہ ہو کچھ لوگ ہوں اللہ والے ایسے جو اسی کے لیے جی اسی کے لیے مرے کنتم تم خیر امت نقر ناستہ مرون بل معرو و تلحا منکر و تملہ ایک تو پوری امت کے لئے فرمایا اور ایک فرمایا ولتکم من کم امت ید نل و یا مرون و معروف وین ہانکر و الام المف اسلامی ریاست قائم ہو جانے کے بعد بھی کچھ لوگ ایسے ہوں کہ جو اس کام ہی کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں خیر کی تلقین کرتے رہیں بھلائی کے حکم دیتے رہیں برائیوں سے روکتے رہیں وہ کسی کے تنخواہ یافتہ نہ ہو کسی محکمہ کے ملازم نہ ہوں وہ جو بھی کر رہے ہوں اپنے ایمان اپنے اپنے روح تقویٰ کے تقاضے کے طور پر کر رہے ہوں جب تک کہ یہ ایک موصل اوت موجود نہیں ہوگی معاشرے میں میں دستور و قانون کے ذریعے سے اسلامی نظام کا چلنا ممکن نہیں و تک اللہ اللہ کا تقوا اختیار کرو ان اللہ علیم الخبیر یقینا اللہ تعالی سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے یہ گویا کہ تقوی کی روح کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ تعالی کی جن صفات کو ہمیں پیش نظر رکھنا ضروری ہے سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا سب کچھ جاننے والا ہر شے سے باخبر نیتوں اور ارادوں کا جاننے والا علیم بذاتی سدور ہر آن حاضر و ناظر یہ اس کی صفات اگر مستحضر رہیں گی گو یا کہ تقوا جو ہے وہ بھی قائم رہے گا یہ روح جو ہے برقرار رہے گی یہاں میں سمجھتا ہوں کہ ایک حصہ ہماری سورہ مبارکہ کا جو حصہ اول ہے اس میں ایک ستون کا بیان مکمل ہوا ہے یعنی دستوری اور قانونی ستون جو ہے قدم بین یدی اللہ و رسول وطف اللہ ادن اللہ سمی علیم دوسرا ستون جو ہے اس کے بارے میں اس وقت جو بھی تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے میں صرف تعارف کروا دینا چاہتا ہوں دوسرا جو دوس ستون جو میں نے ارض کیا تھا کہ جو اصول اور بنیاد ہے اسلامی ریاست کی حیث اجتماعیہ کی مسلمانوں کی حیات ملی کی جس کا تعلق تہذیب اور ثقافت سے تہذیب اور ثقافت کا تعلق ہوتا ہے انسان کے جذبات کے ساتھ احساسات کے ساتھ اس کے لیے جو مرکزی شے ہے وہ ہے رسول کی محبت رسول کا اتباع رسول کا ادب فرق جو نوٹ کرنے کا وہ یہ کہ جہاں تک رسول کی اطاعت ہے وہ تو پہلی بنیاد میں شامل ہے اطیولا اور رسول یہ تو قانونی اور دستوری بنیاد ہے یہ تو دستور کی دفعہ اول میں شامل ہے لا تو قدم البیند اللہ وہ یہاں اب رسول کی اطاعت کی بات نہیں ہو رہی رسول کا اتباع رسول کی محبت رسول کا ادب رسول کی تعظیم یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اسلامی معاشرے اور اسلامی حیات اجتماعیہ مسلمانوں کی حیات ملی کے لیے تہذیب و ثقافت کی بنیاد اس لیے کہ جو کلچرل ہوموجینیٹی ہے جو کلچرل کنٹینیوٹی ہے اس امت کے اندر وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں حضور کے ادب حضور کے اتباع حضور کی سنت کی پیروی اور وہ سنتیں وہ بھی کہ جن کا کہ حضور نے حکم بھی نہ دیا لیکن یہ کہ اگر اس کے بغیر بھی آپ کا اتباع کیا جا رہا ہے آپ کا ادب کیا جا رہا ہے احساسات کا معاملہ یہ ہے مسلمانوں کا کہ حضور کا نام آئے اور زبانیں بند ہو جائیں ایسا نہ ہو کہ جی ٹھیک ہے حضور نے یہ فرمایا ہوگا میری رائی یہ ہے یہ گویا کہ آپ نے نفی کر دی بات ہی ختم ہو گئی تعظیم کا انداز تو چونکہ بنیادی جو ہے اصول وہ یہ ہے اس کے بعد جو آیات آ رہی ہیں ان کا سمجھنہ آسان ہو جائے گا فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اسواتکم فوق صوت النبی ولا تجھروا لہو بالقول جہر بعضکم لبعض ان تحبت عمالکم وانتم لا تشعور اہل ایمان مت بلند کرو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اپنی نبی کی آواز کے اوپر فوق صوت ہوتن مت بلند کرو اسواتکم اپنی آوازوں کو فوق صوت نبی نبی کی آواز سے اوپر ولا تجہرو لہو بالکول اور نہ ہی بلند آوازی کے ساتھ بات کرو ان سے جہر باز کمبلے جیسے کہ بلند آوازی سے تم گفتگو کرتے ہو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انتہبتا مالوں مبادہ تمہارے تمام اعمال ہپت ہو جائیں یہ ان جو ہے یہاں پر مخافتن ان اندیشہ ہے ڈرتے ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے تمام اعمال ہپت ہو جائیں اکارت ہو جائیں ضائع ہو جائیں وانتم لا تم تمہیں پتہ بھی نہ چلے اب دیکھیے نوٹ کیجئے حضور کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرنا کوئی حدور کے نافرمانی نہیں ہو رہی کسی حکم کو رد نہیں کیا جا رہا محسو ادب ہے محضب ادبی ہے تعظیم کے خلاف ہے لیکن کس درجے وعید ہے ان انتہبت احمد تمہارے تمام احمال کے ہب ہو جانے کا اندیشہ ہے وجہ کیا ہے دیکھیے وہی مثال ذہن میں لائیے جو سورہ مائدہ میں فرمایا گیا کہ جس شخص نے ایک انسان کو بھی ناحک قتل کر دیا فقان نما قتل ناسا جمی گویا کہ اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا اسی طرح یہ سوئے ادب جو ہے نبی کی شان میں نبی کی جناب میں یہ مسلمانوں کی حیات ملی کی بنیاد کو ڈھا دیتی اس لیے فرمایا کہ تمہارے سارے احمد تمہاری نیکیاں یہ سب کے سب حق ہو جائیں گی اکارت ہو جائیں گی اور تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا اس لیے کہ کوئی بظاہر تو آدمی کہے گا میں نے کوئی گناہ نہیں کیا کوئی معصیت نہیں کی کوئی کبیرا گنا نہیں کیا کوئی حضور کے حکم کو ٹالا نہیں کچھ بھی نہیں ہے مطمئن رہے گا لیکن یہ کہ بلا اس کے کہ اسے اندازہ ہو سکے اور اس بغیر اس کے کہ اسے اس کا شعور ہو ان لا لاتا شرور ان کا متا تمہارے تمام آماد ہفت ہو جائیں بظاہر بات عقلی سطح پر دیکھیے تو کچھ ایسی ہے کہ بڑی معمولی سی بات ہے آواز کا آواز سے ہو جانا بلند آبادی سے ایک دوسرے سے گفتگو کر لینا لیکن جان لو آگے چل کر آئے گا اسی مبارکہ مبارکی کم رسول اللہ مقام کام پہچانو ان کا یہ اللہ کے رسول ہے اور وہاں تفصیل سے بات ہوگی لیکن یہاں پر بھی میں حوالہ دے رہا ہوں نوٹ کیجئے اس کا مفہوم کیا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے صرف ایک حیثیت رکھتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں ہماری تو ایک ہی نسبت ہے آپ رسول ہم لیکن صحابہ کرام کی تو بہت سی نسبتیں تھیں کوئی حضور کے خسر تھے حضرت ابو بکر خسر ہے حضرت عمر خسر ہے اور داماد بیٹے کے درجے میں ہوتا ہے احبو بکر مبادہ کہیں تم اپنی اس حیثیت کو پیشے نظر رکھو اور ان کی اس حیثیت کو پیشے نظر رکھو حضرت عائشہ حضرت حفصہ بیویاں ہیں حضور شوہر ہیں بیوی اور شوہر کا رشتہ ہے لیکن یہ کہ اے عائشہ اور اے حفصا خبردار یہ اللہ کے رسول ہے تمہارا شوہر ہونا اب بھی جگہ ہے. لیکن یہ کہ یہ تمہارے شوہر ہے لیکن ان کی جس حیثیت کو ہمیشہ ملحوظ رکھنا ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول أَنَّ رسول اللہ جان لو تمہارے مابین یہ اللہ کے رسول ہے محمد ابن عبداللہ ابن عبد اس میں کوئی شک نہیں عباس کے بھتیجے ہیں بتیجہ بھی بیٹے کے درجے میں رضی اللہ تعالی عنہ بیٹے ہیں حضرت حمزہ کے بھتیجے ہیں بیٹے کے درجے میں ہیں لیکن حمزہ امتی ہے محمد رسول ہے عباس امتی ہے محمد رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ و تعالی عنہما اس اعتبار سے خوشدار کے رہ بردم تیزست قدم رہو ہوشیار رہو خبردار رہو یہ تلوار سے دھار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک راستہ ہے جہاں کھڑے ہو ادب گاہیست در زیر زمین نازک تر نفس گم کر دمی آیت جنید و باعد دے دی جا اب یہ جو ہے لا ترفاس واتسواتن نبی ولا تجہر بال قول کا جہر باز کم لاظن لا تشرون سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم سے کس طور سے یہ متعلق ہوگا تعویل خاص کے اعتبار سے اس پس میں اس وقت صحابہ کرام کے طرز عمل کے اعتبار سے تو بات بالکل واضح سمجھ میں آتی ہے مدب بیٹھے رہے اور صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے ایسے بیٹھتے تھے حضور کے سامنے کہ محسوس ہوتا تھا کہ شاید ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں کہ سی گنڈن میں بھی جنبش ہو گئی تو اندیشہ کہ پرندہ اڑ جائے گا اس طریقے سے مہتب ہوتے تھے اتنا حضور کا ادب ملحو رکھتے تھے حضور سوال کرتے تھے تب بھی جواب میں بھی ایسا نہیں کہ جلدی کریں پور. پہل کرنا اور آگے بڑھ کر بات کرنا جو ہے وہ تو وہی جو عرب باہر سے آتے تھے یہ ان کا طرز عمل ہے مومنین صادقین کا طرز عمل تو یہ نہیں تھا جو مہذب تھے جن کا تسکیہ ہوا تھا جن کی تربیت ہو گئی تھی ان کا طرز عمل تو یہ تھا کہ حضور سوال بھی کرتے تھے تو پہلا جواب یہ ہوتا تھا اللہ رسول عالم اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں ہم کیا بتائیں ہم کیا عرض کریں وہ تو جب دوبارہ آپ سوال کرتے تھے تب پھر کچھ جو بھی اپنی سمجھ میں آیا مختصر ترین جواب دے کر خاموش ہو جانا یہ طرز عمل تھا یہ طرز عمل جو ہے جیسا کہ جس پر کہ نکیر کی جا رہی ہے یہ مومنین صادقین کا یا صحابہ کرام کی جو اصل جماعت ہے اس کا نہیں ہے بلکہ وہ تازہ تازہ نو مسلم لوگ بدو لوگ جو ہی اسلام لے آئے تھے ان کا طرز عمل ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسے عمل کریں یہ بھی ایک جذباتی معاملہ ہے احساسات کا معاملہ ہے جہاں تک اتحاد کا تعلق ہے وہ بیرس کر چکا ہوں وہ تو دفعہ نمبر ایک میں آ چکی لا میں نے یہ ہمارا یہ انداز ہونا چاہیے کہ جہاں کوئی ہم بات کر رہے ہوں گفتگو کر رہے ہوں اور ظاہر باتیں ہر شخص جو ہے صاحب عقل ہے وہ اپنی عقل لڑا رہا ہے اپنی منطق لڑا رہا ہے اپنا نظریہ اپنی رائے پیش کر رہا ہے جہاں کہیں یہ بات آئے کہ حضور نے یہ فرمایا ہے زبان بند ہو جانی چاہیے اگرچہ آگے چل کر آئے گا اسی سورج وبارک کا بھی بعد میں تحقیق کرنے کا حق تمہیں حاصل ہے کہ حضور نے ایسا فرمایا بھی ہے کہ نہیں لیکن اس وقت زبان بند ہو جانا لازم ہے اس لیے کہ اب اگر آپ کی زبان جاری رہتی ہے تو گویا کے یہ اب آپ اپنی آواز بلند کر رہے ہیں نبی کی آواز سے یہ ایٹیچیوڈ یہ طرز عمل یہ سارا معاملہ پھر میں ارض کر رہا ہوں جذبات اور احساسات کا خاموش اب آگے جو ہے زبان بند ہو جائے تالا لگ جائے تحقیق کر لیں گے دیکھ لیں گے فرمایا ہے نہیں فرمایا ہے حدیث کیا ہے اس کا پایا کیا ہے سند کس درجے میں ہے یہ ساری بات بات کی ہے اس وقت خاموش ہو جانا لازم ہے ایسا نہ ہو کہ اس کے بعد بھی اگر ہماری زبان جو ہے وہ بات کرتی ہے تو یہ گویا کہ اس بات کا مظاہرہ ہوگا کہ ہم اپنی رائے کو اپنے خیال کو اپنی پسند کو اپنی منطق کو اپنے عقل کو ہم گویا کہ مقدم کر رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ایک عملی مظاہرہ نظر آتا ہے آج بھی عرب کے معاشرے میں آپ کو معلوم ہے کہ ویسے بھی جذباتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں ہر قوم کا ایک مزاج ہوتا ہے عرب عام طور پر جذباتی لوگ ہوتے ہیں جب لڑتے ہیں تو پھر خوب لڑتے ہیں لیکن یہ ہے کہ بڑی اگر سخت لڑائی ہو رہی ہو کہیں دو اربوں کے ماں بہن یہ نقشے دیکھے ہیں میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں بعد مواقع پر کوئی شخص صرف کہہ دے سل لے علن نبی بس اس کے بعد خاموش معلوم ہوتا ہے جیسے آگ کے اوپر پانی ڈال دیا بجھ گئی آدمی کو سل النبی یہ کہہ دینا ضرور بھیجو نبی پر تو بند خاموش یہ پھر میں عرض کر رہا ہوں یہ ایک ہے نفسیاتی کیفیت یہ جذباتی کیفیت یہ باتمی احساسات کا معاملہ ہے اس کو اس طور سے تربیت دینا ہے اس کی تہذیب نفس اس طور سے کرنی ہے فوق صوت اپنی بات کو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو ولا تجہرہ بالکال باؤ کم لے باؤ دن انتہ بتا امال تم لاتر اور بظاہر تو بہت ہی آؤٹ آف پرپورشن معلوم ہو رہا ہے معاملہ کہ کیسے ہے کہ سارے امال ہفت ہو جائیں گے ذرا سسو ادب ذرا سی تعظیم کی کمی ہو گئی ذرا سی بے ادبی کا معاملہ ہو گیا کوئی معاشیت نہیں کوئی حکم جو ہے اس کی خلاف ورزی نہیں کی گئی بہت آؤٹ آف او پروپورشن ہے بظاہر لیکن میں مثال دے چکا ہوں ایک انسان کو بھی ناحق قتل کر دینا فکا ان نما قتل ناسا جمیا اس لیے کہ تمدن انسانی کی بنیاد یہی ہے اگر اس کی جڑ کٹ گئی تو تمدن کی جڑ کٹ گئی اسی طرح اس مسلمانوں کی حیات ملی کا اصول ہے یہ ستون ہے اس ستون کو لقصان پہنچا تو پوری حیات مل لی جو اس کو ذوق پہنچے گا اس اعتبار سے اس کا مقام یہ ہے کہ ان تحبتا مالکم ون تم لاترون یہ جیسا کہ میں نے ارض کیا ہے اس سے ہماری ثقافت وجود ملاتی ہے ثقافت کا تعلق جذبات اور احساسات کے ساتھ ہوتا ہے جو بات یہاں کہی گئی ہے نفی کے انداز میں یا نہیں کے انداز میں اب اسی کو مثبت انداز میں ترغیب کے پیرائے میں فرمایا ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ وارجعون یقینا وہ لوگ کہ جو پس رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کے سامنے اللہ کے رسول کے پاس وہی ہیں کہ جن کو چن لیا ہے جانچ پرکھ کر اختیار کر لیا ہے اللہ نے پسند کر لیا ہے تقوی کی تعلیم کے لیے تقوی کے لیے تقوی انہی دلوں میں آئے گا جن کے اندر یہ ادب ہو بے ادب بے نصیب با ادب با نصیب رسول کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ یہ ادب در زیر زمین یا زیر آسما درش نازک تر نفس گم کر دمی آیا جنید و با ادی جا کوئی گستاخی کوئی بھی سو ادب کا معاملہ نبی کی شان میں نہ ہو جو لوگ یہ طرز عمل اختیار کر لیں گے ان کے امتحان کسے کہتے جانچ پرک امتحان کے بعد پھر اگلے درجے میں طالب علم کو لیا جا رہا ہے مزید تعلیم کا گویا کہ اسے مستحق قرار دیا جا رہا ہے قابل ٹھہرایا جا رہا ہے کہ اب وہ آگے تعلیم میں بڑھ سکتا ہے وہ لفظ استعمال کیا یا امتحان اللہ علوم اب ان کے دلوں کو اللہ نے جانچ لیا ہے پرکھ لیا ہے جانچ پرکھ کر ل اب یہ اہل ہیں تقوا کے ان کو تقوا کی نعمت غیر مترقبہ ملے گی ان کو وہ دولت جو ہے عظیم دولت تقوا کی ان دلوں میں آئے گی ان الزین رسول اللہ تخوا اب دیکھیے یہاں دوسری مرتبہ آ گیا ابھی یہ تیسری ہی آیت پر ہم ہیں اور دوسری مرتبہ تقوا کا لفظ آ گیا یہاں ترغیب کا پیرایا ہے آگے پھیلے امر بھی تو مرتبہ آئے گا ودک اللہ اللہ کا تقوا اختیار میں لیکن پہلی آیت میں ود تک ان اللہ سمی عالی یہاں ان الزینسوات ان رسول اللہ قلو بہم لقو لحم مغفرت ان واجر العظیم ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا عجر ہے بہت بڑا ثواب ہے اب بس دو منٹ کے اندر یہ ایک آیت اور بھی یہ ایک واقعہ ہے اس میں کس کی مزید تشریح کی ضرورت نہیں ہے وہی جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ جو تاریخی پس منظر ہے اور اس میں تعویل خاص کے حوالے سے کہ لوگ آتے تھے جو نو مسلم تھے نئے نئے ایمان لائے اکھڑ لوگ تھے وہ ادب سے بے بہرا تھے اب حضور کا نظام الوقات ہے آپ کے اپنے معمولات ہیں بجائے اس کے کہ منتظر رہیں کہ حضور برآمد ہوں اپنی حجرے سے عام ملاقات کے لیے تشریف لائیں اب وہ کھڑے ہو کر آوازیں دینے شروع کرتے تھے ان نل لذی نہ یوناد نہ بے شک وہ لوگ کے جو پکارتے ہیں آپ کو حجروں کے پیچھے سے ورا کا لفظ جو ہے وہ سامنے اور پیچھے دونوں کے لیے آتا ہے یعنی پار سے آج بات ہے کہ ہجرا ہے حضور کا حضرت عائشہ کا حجرا ہے حضرت حفصہ کا حجرا ہے حضور وہاں ہے تشریف فرما ہے کیلولہ فرما رہے ہیں جو بھی آپ کا معبول ہے لیکن اب لوگ باہر کھڑے ہو گئے ہیں تو گویا کہ یہ دیواروں کے باہر سے یہاں پہ حجرات سے مراد دیواروں کے پرے سے دروازوں کے باہر سے آواز دے رہے ہیں یا محمد اخینا اے محمد با تشریف لائیے ہم حاضر ہوئے ہیں ہمیں بات کرنی ہے ان لذینہ یوناد نہ کبھی مرائل ہو جاتے لا جو یہ طرز عمل اختیار کرتے ہیں ان کی اکثریت عقل سے بے بہرا ہے عقل انہیں حاصل نہیں ہے سمجھ حاصل نہیں ہے ولاؤ ان سبروں اور اگر انہوں نے صبر کیا ہوتا حتہ تخر و یہاں تک کہ آپ خود برآمد ہوتے تشریف لاتے باہر اپنے معمول کے مطابق حتہ تخر جا یہ سوریہ نور میں بھی تفصیل سے باتیں آ چکی ہیں بغیر اجازت طلب کیے کسی گھر میں داخل نہ ہو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ارجعو فرجعو ہو اگر کہہ دیا جائے لوٹ جاؤ تو چلے جاؤ اس میں برا ماننے کا کوئی حق تمہیں حاصل نہیں ہے اگر پہلے سے وقت طے کیے بغیر آیا ہے کوئی شخص تو اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کا حق ہے کہ وہ شخص جو ہے اس سے ملاقات کرے وہ تو یہ ہے کہ اگر اس کے معاملات اجازت دیں گے ملاقات کرے گا اگر کہا جائے ارجعو فرجعو اگر کہا جائے لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ. تو یہ تو عام مسلمانوں کو بھی تعلیم دی گئی ہے یہ عام مسلمانوں کے مجلسی آداب ہے یہاں معاملہ جو ہے محمد الرسور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے ولاؤ اللہ صبر تخرجام اگر انہوں نے صبر کیا ہوتا یہاں تک کہ آپ خود برآمد ہوتے ہیں، ان کی طرف تشریف لاتے لکان خیر اللہم یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا و غفور الرحیم اللہ غفور ہے رحیم ہے کیونکہ یہ بدنیتی کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے یہ ان کا اپنا ایک انداز ہے اکھڑ پنا ہے ابھی مہذب نہیں ہوئے ہیں ابھی تہذیب و تربیت اس سے انہیں ابھی حصہ نہیں ملا ہے اس اعتبار سے اگرچہ گرفت بھی ہو گئی روک بھی دیا گیا مذمت بھی ہو گئی لیکن یہ کہ واللہ غفور الرحیم آئندہ کے لیے احتیاط رکھے تو باقی جو کچھ ہے پہلے جو کچھ ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے رحم فرمانے والا ہے بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفانی ویا کم بل